سے وہ کان لگاتے تیری طرف کیا پستو سنائے گا بہروں کو اگر ہوں نہ عقل رکھتے ہوں بہرے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں مین ہوں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو تاکتے ہیں دیکھتے ہیں ترف تیرے کیا پستو ہدایت دے گا بالکل اندھوں گو ایک کیس سے اندے ہیں جی وہ عقل سے اپنا ہدایت سے اندے ہیں بلاؤ کان الجب سرون اگر کے نہ بصیرت رکھتے ہوں کیا مطلب آخ کے بھی اندھے دل کے بھی اندھے یہ بلا و کان سرون کا کیا مانا اور بصیرت کہاں ہوتی ہے دل میں ادھر بسارت ہے یعنی بسارت سے بھی اندھے بصیرت سے بھی اندھے اگر ہوں نہ بصیرت رکھتے ہوں ایک بات سمجھ لیجیے کہ میں نے غور کیا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 اگر علاج نہ کریں تو روحانی بیمارے بھی بڑھتی جائیں گی وہ کیسے جی آج مثال طور عشاء کی نماز نہیں پڑھی یہ نیند تھی فجر کی نماز نہیں پڑھی یہ نیند آ گئی آج بھی قرآن کی چلاوتنی کی یار کوئی سستی ہو گئی تو ایسے سستی مستی بڑھتی جائے گی یا نہیں آج تلاوطنی کی کرنی کی صرف صرف ایسے قرآن کو بھلا دو گے آج ایک دو نمازیں چھوٹ گئیں پھر ایسے ساری نباد چھوڑ جائیں گی آج سبق پڑھنے نہیں آئے کہ یار جمعہ کا دن ہے چھوڑو آرام کرو سبق کیا پڑھوں کل کو پھر اور کام سامنے آ جائے گا نہیں نفس کو کو بو سر کو بھی کرو نفس بھی یہ آرام چاہتا ہے اس کو آرام نہ دو اپنے معمولات پورے کرو گے ورنہ یاد رکھنا کہ ایستا ایستا ایستا یہ آہستہ آہستہ بیماری کیا ہوگی بڑھتی رہ گی ذہن میں بیٹھا رہا یا نہیں بیٹھ یہ روحانی بیماری میں بڑھتی ہیں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 تو ڈاکٹر کو گالیاں دینا شروع کر دے کہ مجھے لا علاج کیوں کیا ڈاکٹر کا قصور ہے یا اس کا اپنا بھیتے تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا ان پہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا جب بے پروائی کرتے نا فرمانی کرتے انتہا کو پہنچے تو کیا ہو گئے لا علاج ہو گئے ادھر اعلیٰ شبہ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پہ کچھ بھی لے کے لوگ اپنی جانوں پہ کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ نے جو استداد رکھی تھی نا استداد میں کیا کر دیا ضائع ختم کر دیا وہ یو میں تخویف و <اُخْرَویت> جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت میں گویا کہ نہ ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی دن کی دنیا میں بھائی محترم قیامت کا جب دن دیکھیں گے نا وہ مدید بھی ہوگا شدید بھی ہوگا لمبا بھی سخت بھی اس کی ہالناکی کو دیکھیں گے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر کل رہے ہیں ایک دن عیش والا دن تھوڑا ہوتا ہے یہ پرویز تھا نا پرویز وہ کتنی عرصہ حکومت کر گیا آخ نو سال اب اس سے پوچھو کہے گا میں نے ایک دن حکومت کی یہ ہے نا جب ایش کے اندر ہوتے ہیں بڑے غرور کے اندر ہوتے ہیں جب ایش ختم ہوتا ہے تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کیا تھی? ایک دن ان لوگوں کو بھی ایسے معلوم ہوگا کہ دنیا کا رہنا کیا تھا ایک گھڑی تھا یہ نہیں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 یا تو دکھ رہے گا ہم تجھ کو بعض اس عذاب کا جس کا وعدہ دیتے ہیں ان کو دھمکا دے رہے ہیں یا فوت کر دیں گے تجھ کو تو پائیلینا پھر بھی ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے تو عذاب سے بھاگ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مطلع ہے اوپر اس کے کرتے ہیں بال امت رسول سنت اللہ فرمایا کہ ہم ایسے عذاب جلدی نہیں دیتے بلکہ اپنے رسول بھیجتے ہیں سمجھانے کے لیے گا بھیجتے ہیں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 ہندوستان والے ان کے طور پہ پیدا جا رسول پر جب آ جاتا ہے ان کے پاس رسول فیصلہ کیا جاتا ہے درمیان ان کے انصاف کا ظلم نہیں کیے جاتے پہلے رسول سمجھاتا ہے بھائی اقول و نمتا حضرواج شکوہ ہے بھائی میں نے وہی کہا تھا نا کہ توحید رسالت صداقت قرآن اور قیامت اس کے بارے میں ان کے شکوے ہیں درائل ہیں اور کہتے ہیں شکوہ کب آئے گا یہ وعد عذاب کا یا قیامت اگر ہو تم سچے کلّہ عمل کو جواب شکوا آپ فرما دیجیے کہ یہ وعدہ عذاب کا ہو یا قیامت کا کس کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں جواب شکوا نہیں مالک میں اپنی جان کے نقصان کا نہ کا مگر جو چاہے اللہ لے کل امت نہ ہر امت کے لیے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 کل ارائے تم یہ تخویر دنیا میں آپ پر ماں خبر دو اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا رات کے وقت یا دن کے وقت معذا کون سی چیز ہے عذاب کہ جلدی مانگتے ہیں اس عذاب کو مجرم تم جو کہتے ہو عذاب آئے عذاب آئے عذاب مانگنے کی چیز ہے یا پناہ کی چیز ہے وہ عذاب سے پناہ پکڑے ہم عذاب کو مانگیں تو کتنی وہ بھکن تھے بے وقوف اگر آپ تو مانگ رہے تھے ہمارے علاقے میں ایک قوم ہے ہم ان کو پولی کہتے ہیں تم جلاے کہتے ہو سندھی کوری کہتے ہیں کوری تو مشہور ایسے ہوتا تھا کہ جلاحے بے وقوف ہوتے تھے آج کل تو بڑے سمندار ہیں پہلے زمانے بے وقوف ہوتے تھے جلاہے بادشاہ کی جی بیوی گئی مر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 تو دوسری بات نے پہلی بات کی جان چکا جاؤ جاؤ جاؤ گھر جاؤ بادشاہ نے سوچا جب ان کو پھانسی کی پھانسی کیا ہے تو بیوی کا راز بھی بے وفی سے حلوہ سمجھ رہے تھے کون نے سمجھا پھانسی کو حلوے کا نام ہے تو اسی طرح یہ لوگ عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں حلوا سمجھ دیکھ وہ فرمایا ماں کون سی چیز ہے عذاب جس کو جلدی مانگتے ہیں کوئی حلوہ تھوڑا کرنا ہے اب عذاب مائےا کا پھر تنبیہ کی گئی وہی جاجر ہے تخویف دنیا بھی ہے جاجر بھی ہے فرمایا کہ عذاب کو جلدی نہ کرو ابھی ایمان لاؤ پھر تم کہتے ہو عذاب ہے عذاب ہے عذاب کو دیکھو گے نا تو اس وقت کیا ہوگے ہم ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان قبول ہوگا بھائی ایمان باس قبول ہوتا ہے تو اب کیوں کہ عذاب آئے عذاب آئے عذاب جو اب ایمان ہی قبول نہیں ہوگا اب سن ما واقع کیا پھر جب واقع ہو جائے گا عذاب تو ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے آل آن اس سے پہلے یقال و مقدر ہے تو اس وقت کہا جائے گا تم کو کیا اب ایمان لاتے ہو آل آن جو ہے حمزہ استفام کا علیحدہ ہے الحدہ ہے وہ یو کالو آل آن آمن تم آلان سے پہلے یو کالو مقدر ہے بعد میں آمن کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو تم کوئی مان قبول نہیں باپ کا حالانکہ تھے تم ساتھ اس کے جلدی کرتے پہلے تقزیب کرتے تھے یا جلدی سے مرا تقزیب سم اکیلا یہ تو دنیا کا عذاب آئے گا پھر کہا جائے گا ان ظالموں کو چکھو تم عذاب نے کیونکہ جب بر گئے تو ہمیشہ کے ذاب ہے نی بدلہ دیے جاتے تم مگر ان بد امالوں کا جن کو تم کرتے تھے بیاست بے کا شکوہ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا حق ہے وہی عذاب جس عذاب کا وعدہ دیتے ہیں کیا یقینی چیز ہے عذاب کل ای و جواب شکوہ آپ فرما دیجئے ہاں اے بمن نام ہاں میرے بے شک وہ عذاب کیا ہے واقعی چیز ہے یقیناً واقعی ہوگا اور نہ ہوگے تم ہرانے والے اس وقت ولا لکل نفسن اب شدت عذاب کا بیان ہے عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ بال اگر کافر کے سامنے ساری دنیا کا سونا جائیداد آ جائے تو اپنے چھڑانے کے لیے کیا دے گا فدیا دے گا پہلے گزر گیا ہے نا میل و لار دے جہا واہ اس الفاظ گزرے یہ کہ شدت عذاب کا بیان ہے اور تخویف اخروی اور اگر تحقیق ثابت ہو واسطے ہر نفس کے جس نے ظلم کیا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 ندامت کو چھپائیں گے وہ ایسے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ذمہ دار ہمارے پاس آتا تھا وہاں تھا ہمارے علاقے میں جب مزارے کے پاس جاتا روزانہ اس کو کیا دیتا گالی دیتا روزانہ ایک دن مزارے نے سوچا کہ اس کی پٹائی کروں اور اس کو پکڑ کے ایسے گڑھے میں ڈالا اور دو چار مکے یا جوتے لگا دیے تو پھر وہ اس نے صاف کیا اپنے کپڑے شپڑے اور اس کو کہنے کوئی کسی کو بتانا نہیں کسی کو بالکل ٹھک ٹوک کر کے پھر ایسے ایسے چلتا گیا تو ایسے نے اپنی ندامت کو چھپایا نہیں چھپایا نا ایسے لوگ کرتے ہیں تو یہ جو ٹھنڈ بدماش ہے نا یہ بابوان نظام لیڈران کرام مساکر صاحبان منسٹر کی جمائیں جب ان کو جوتے پڑیں گے وہ بھی اپنی ندامت کو اسی طرح چھپائیں گے لگیں گے جوتے اکبر الہ آبادی کہتا ہے اکبر الہ آبادی شاید مستر لکلی کو قبا میں سزا کیسی ملی یہ مستر بھی ہیں لکلی بھی ہیں کہ انگریزوں کی نقل اتارتے ہیں ان کی طرح انگریزی بولتے ہیں ٹک ٹک ٹک ٹکلا کہتے ہیں پترون پہنتے ہیں اپنی زبان ان کو نہیں آتی بستر لکلی کو قبا میں سزا کیسی ملی شرا اس کی نہ مناسب ہے ملی جیسی ملی نہ کچھ اس نے بھی اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ ارتما چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی آہ آہ تعلیم بھی ہمیں ایسی دی جاتی تھی کہ کھڑ کے منہ تو کھڑ کے ہانگو کھڑ کے کھاؤ آ دین و مذہب کی مخالفت کرو دیکھو جی اب ندامت کو چھپانے کا مطلب سمجھ گیا اور چھپائیں گے ندامت کو جب کے دیکھیں گے زاب کو اور فیصلہ کیا جائے درمیان انصاف کا حضوم نہیں کیے جائیں گے اللہ دلی لکڑی نمبر چھ خبردار اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں بے شک بعد اللہ کا سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہو وی ومید و لہ تر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 آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ عذاب سے بچ جاؤ تو فرمایا یا دعوت قرآن دعوت الالقرآن بھی قرآن بھی ہے فضائل القرآن بھی ہیں اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تو قرآن کا ایک نام ما بھی ہے قرآن کا ایک نام کیا ہے ما عزت ما اس لیے قرآن برائیوں سے روکتا ہے آگے کہہ جی دوسرا نام قرآن کیا کہ ہے شفا نمبر دو شفا اس لیے کہ ہماری روحانی بیماریوں کا کیا ہے علاج ہے شفا ہے واسطے نمرہ اس کے جو سینے کے اندر ہے وہ ہودان یہ نمبر کتنی جی تین تیسرا نام قرآن کا ہودان ہے وہ اس لیے کہ ہمیں نیکیوں کی راہنمائی کرتا ہے کیسے لیے تھا برائیوں سے روکتا ہے اور ہودان کیس لیے ہے کہ ہمیں نیکی کی رہنمائی کرتا ہے پھر جب ہم قرآن پہ عامل ہو جائیں گے تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے رحمت المنین اب ترتیب سمجھ آ گئی رحمت ہے واسطے مومین کے یہ کتنے نام ہے قرآن کے جی چار پانچواں نام قرآن کا ہے فضل اللہ الب بفضل اللہ وب رحمت ہی آپ فرما دیجئے ساتھ فضل اللہ کے فضل اللہ کے نیچے لکھو قرآن حدیثی جی انا سن کال کال رسول اللہ صلی اللہ فضل اللہ قرآن و رحمت تو آپ کو یہ فضل اللہ حاصل ہے یعنی قرآن آه آه قرآن سے عشق لگاؤ بڑی نعمت ہے کسی کو حاصل نہیں ہے آپ فرما دیئے ساتھ فضل اللہ کے اور اس کی رحمت کے ساتھ فل یا فرہو یہاں معذوف ہے یہ جار مجرور کے متعلق ہے یہ فل یا مقدر ہے یہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوشی منائیں اچھا یہ بھی پھل یا مقدر ہے اور آگے بھی پھل یا آرہا ہے وہ مذکور ہے تو یہ تاکید ہے فبضال کا پھل یا فرہو سات اسی فضل و رحمت کے بس چاہیے خوشی منائے تو یہ کتنی دفعہ ہے جی دو دفعہ تاکید کے لیے یہ بہتر ہے اس مال سے جس کو جمع کرتے ہیں مال سے قرآن بہتر ہے کل آ رہا ہے تم دلیل اکلی نمبر کتنی جی سات اس میں نفی بھی ہے شرک فیلی کی شرک فیلی ان کا کیا تھا کہ بعض چیزوں کو حرام کرتے تھے بعض کو کرتے حالات وہی تردید ہے آپ فرما دیجئے خبر دو تم اس کی کہ اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لفے کے لیے رزق کو پال تم پس کیا تم نے بعض رزق کو یہ من کون سا ہے جی طبیزیا. پس کیا تم نے بعض رزق کو حرام بعض ہو گیا الا تو فرمایا یہ بتاؤ